من من حزب اللہ سمیشی طرزین ولقد احد اللہ کا غنی اسراہی الله وقع معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم بالرسول وعزرتموه ومقرتم الله قرانا حسنا لا يكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل صواء سديد ولقد اخذ الله میسا کا بنی اسرائیل اور یقیناً بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا بس میں آشارہ نقیبہ اور ہم نے ان میں بارہ سردار مقرر کیے ونی معم اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں ل ان ع تم اسقد اگر نماز قائم کرو اگر تم نے نماز قائم کی وہ آتے تم زکاة اور زکات ادا کی رسولی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے وہ ازر تم اور ان کو تقویت پہنچائی انہیں قوت دی وہ اپر تم اللہ پردن اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا آفق ہوں تو میں یقیناً ضرور تمہارے گنا دور کر دوں گا تم سے ولاسن تجریح اور میں یقیناً تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں دریا بہتے ہیں سبن کا بعد باڈا تو جس نے اس کے بعد کفر کیا منکم تم میں سے فقد سوا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا گزشتہ آیت میں اللہ سبرانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر ساتھ میں اہل ایمان کو کہا تھا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 تو پھر اگر تم نے یہ کام کیا تمہارے گناہ ختم تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا لیکن ہوا کیا اور ساتھ ہی کہا کہ اگر کسی نے کفر کیا تو اسی کے راستے سے بھٹک گیا تو بنی اسرائیل اس وعدے پر قائم نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی اللہ کرنا کہ ان کے وحدہ توڑنے کی وجہ سے احد شکنی کی وجہ سے لہن ہم, ہم نے ان پر لعنت کی وجعلنا نہ کولو اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کالی ہی کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے نسو حجل نمازی روبی اور جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی اس میں سے وہ ایک حساب بھول گئے وَلَا عَلَى اور آپ کسی نہ کسی خیانت پر ان کی کسی نہ کسی خیانت پر خبر پاتے رہیں گے اِلَّا ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا یعنی تھوڑے لوگ بچے تو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کیجئے انحب المفین یقین اللہ تعالیٰ احسان یعنی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی انہوں نے عہد و صاحب کی پاسداری کرنے کے بجائے سب و تا توڑ دیا نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور خواہشات کے شیشے لگ گئے نمازوں کو انہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چلے اللہ کرمت نے فرسو کو یہ کھونا ہوئی جہنم کا نظن بنیں گے اسی طرح زکوات اور قرض خطانہ دینے کے بجائے بخل اور کمیزی کی انتہا کو پہنچے اور سود لینا شروع کر دیا یعنی وہ مال جو دے کر واپس ملنا ہے اس پر بھی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 اسی طرح رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے اور جہاد کے ساتھ انہیں تقویت دینے کی بجائے نبیوں کے ساتھ مل کر تہاد کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں تحریر معنی تحریف لفظی تحریف باہر وہ صورت اور جہاد میں جانے سے سات ان قاری اظہب ان کا جاؤ تو اور تیرا رقب جا کے لڑو ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چٹا ننگا صاف انکار کر دی اور سوراخ کے بہت بڑے حصے پر عمل انہوں نے ترک کر دیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبھی مان می کا بہن جو ان سے عہد لیا گیا تھا اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی وہ جالنا قروبہ کافیا اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا دلوں میں نفاس بھر گیا یہ جو سکے ہیں نا سکے خالص سونے اور چاندی کے ہوتے ترنگی نار خالص سونے اور چاندی کے ہوتے تھے سونا اور چاندی نرم دھات ہے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 سختی آ جاتی ہے سونے چاندی کا زیور بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ خالص سونے کا بناؤ بڑا نازک ہوتا ہے خصوصا یہ مشینی زیور جو بنتے ہیں اس میں کھوڑ لازمی ڈالنی پڑتی ہے کیونکہ بڑا باریکی کا کام ہوتا ہے اور سونا ویسے ہی نرم ہوتا ہے تو سونے کے مشینی زیور میں کھوڑ لازمی کیوں تاکہ سخت ہو جائے تو سونے اور چاندی کے سکے پہلے رائج تھے ہی چلا کرتے تھے تو کافیا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 کالیمہ نوازی بھی دوسری جگہ پر لفظ اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ پر رکھ دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ دیا یا اس کے اثر مفہوم کے بجائے کوئی اور مخوم نکالتے رہے اس طرح باطل تفصیل باطل تعبیر اور اپنی اسی حسف کی وجہ سے ہیرا پھیری کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حفاظت کو بدل ڈالا تو آپ اپنی جیل میں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 اسی طرح سوچ کو حرام سمجھنا انہوں نے چھوڑ دیا بلکہ اس بلند روپنے لئے کر کرتے اس طرح کے انہوں نے کام کیے یہ ہے جو ہر رقوم کا مہم مواد ہی وہ نصورت مذد کی رو اور شریعت کے بہت سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ کو دیے تھے وہ بھول گئے تو ایسے کتاب کی طرح مسلمانوں کی اکثریت نے بھی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 پھر اسی طرح سود خوری دیکھ لیں سرے بڑی بھٹائی کے ساتھ اور سود کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کرو تو جواب آ کہ کیا تھا کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے ملک کا کاروبار اور معیشت ٹھپ ہو جائے ایسے ذین بن چکے ہیں ایسی سود خوری اور جہاد چھوڑ کے رکھے ہوئے اس کی طرف توجہ کوئی نہیں اور اللہ کی کتاب میں لفظی تحریف تو بہرحال نہیں کی دی. لیکن مانوی تحریف کہ معنی کچھ ہوتا ہے بنا کے کچھ اور پیش کر دیتے ہیں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور ہے کہ میری امت میں قیامت تک ایک ایسا گروہ رہے گا جو حق پر قائم رہیں گے بالکل تو نہیں جی جو اللہ نے نازل کیا تھا اور فرحل کرنے والے لوگ قیامت تک برقرار رہیں گے اور وہ اللہ کی خاطر حق کی خاطر لڑتے رہیں گے انہیں کو اللہ سے اٹھانا ہوا نے حزب اللہ کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منصورین کہا ہے الحق حق پر ہوں گے اور منصورین ہوں گے ان کی مدد کی جائے تو پر حال مسلمانوں میں بھی اس قسم کی باتیں آ چکی ہیں اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا نے پہلے مسلمانوں کو ذکر کہا گرکرو نے صلاحی علیہ کن ممی ساقاء اللہ دی با قابطہ اللہ کی نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے اسے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ کے ساتھ تم نے کا آز و پیمان کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات سن کے کریں گے اس کو یاد رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ردیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ وعدہ تم سے نہیں تم سے پہلے ہی ہم نے ان سے بھی کیا تھا اہل کتاب سے بھی یہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے اللہ یاقوب سے لیکن وہ اس وعدے پر قائم نہیں رہے نتیجہ پر ہم نے کیا کیا ان پر لعنت کی ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا تو تم بھی ہے کہ تم بھی یہ کام کر کے اللہ کی لعنت اور بٹکار کے مستحق نہ جانا کہ تمہارے دل بھی سخت نہ ہو جائے نفاس تمہارے دلوں کے اندر نہ آ جائے تو اور سمایا والا سزا سپتائی والا خواہ نہ یعنی آئے دن کسی نہ کسی خیانت اور بد آزی کا ظہور ان سے ہوتا رہے گا کبھی اسی قسم کی خیانت کبھی کسی قسم کی خیانت ایک مرتبہ ایک کیس بنا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا تو آپ نے لانی شادی شدہ کو سنسار کرنے کا حکم دیا یہود کہتے ہیں کہ ہم رجن کی آیت کتاب اللہ یعنی تورات میں پاتے ہی نہیں ہے یہ رجم کی آیت, لا تورات صابر پڑھو تورات لائے اور انہیں پڑھنا شروع کی جہاں پہ رجن کی آیت تھی اس کو چھوڑ کے اور دائیں بائیں سے پڑھنا شروع کر دیا عبداللہ دنیا سلام ربی اللہ تعالی یہودی تھے سابقہ صاحب اور یہودیوں کے عالم تھے میں نے کہا اس کے ہاتھ اٹھا آپ آت اٹھائی تو وہ آیت واضح کی چمک رہے گی اس طرح کی خیانتیں وہ کرتے تو میں آپ ان کی خیانتوں پر اشتدا پاتے رہیں گے ہاں ان لا کر یعنی ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو کسی خیانت اور وسعادی کا مظاہرہ نہیں کریں گے ان میں سے خاص کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی مران ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے افر کے باوجود کسی قسم کی خیانت اور بد اہدی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں پاک ان سے آپ معاف کریں اور درگزر کریں اعراض کریں یعنی ان کی انفرادی خیانتوں اور بد اہدیوں سے درگزر کرتے رہیں ان کی بد اہدیوں سے جو اجتماعی ہوں تو ان کی سرگوبی کرنا یہ بہرحال ضروری ہے انفرادی خیانت وہ معمولی ہے لیکن اجتماعی خیانت سے وہ خطرناک ہوتی ہے کالو انا نسارہ پہلے یہ ہودیوں کی بات ذکر کی اب عیسائیوں کی بات ہے فرمایا لدینہ کالو انفارا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نسارا ہیں ان لوگوں سے بھی اللہ نے پختہ وادہ لیا فَمِنَ اللہ قَالُوا إِنَّا اقد أَخَذْنَا صاف اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نسارا ہیں ان سے بھی اللہ نے اقد نامی ہم نے ان سے پختہ عہد لیا فنسو حجن کی بِهِ پھر جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ اس میں سے اس نصیحت کا ایک حصہ بھول گئے یندا علایوں میں سیاح تو ہم نے قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور کینہ کو بھڑکا دیا اور ہم نے بھڑکا دیا ان کے درمیان دشمنی کو اور بغض اور کینے کو کیا مستقبی مقامی اس نام اور ان قریب اللہ انہیں اس بات کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے نسارا کہتے ہیں اللہ کے مددگار نہ ہم انفا اللہ ہم اللہ کے مددگار چونکہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اس لیے اللہ سبحانہ بھاتا ہوا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نسارا سے اقرار لیا کر کے کیا کہا کہ جو نسارا ہونے کے دعوے دار تھے ہم نے ان سے ہار لیا ہم نے نسارا سے عدل لیا یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا ان لوگوں سے عدل لیا جو کہتے تھے کہ ہم نسارا ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ حوثیوں کی طرح نسارا سے بھی ہم نے توحید اور نبی آثر الزما پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا مگر انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا تو پھر نتیجہ تن ہم نے اس وقت سے لے کے قیامت مطلب تک ان کے درمیان دشمنی اور کینہ غری بھڑکا دی آپس میں دشمنی آپس میں سینا اس وقت بھی ان میں آپس میں مذہبی عداوت بہت زیادہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ پائی جاتی فرقہ وارانہ تعصب مسلمانوں میں بھی ہے لیکن یہ حد میں عیسائیوں میں عیسائیوں کے اندر فرقہ وارانہ تعصب بہت زیادہ ہے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 اکٹھا سمجھتے ہیں ایک سمجھتے ہیں علوب و ہم سکتا حالانکہ ان کے دل آپس میں جدا جدا ہیں اب افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہی اتنا اختلاف اور خشکنی پیدا ہو گئی ہے کہ صرف مسلمان نام نام مسلمانوں کا کہ یہ مسلمان ہیں صرف یہ نام میں مبتح ہے مسلمان سارے اہلواتے مسلمان اور کسی کام پر یہ اتحاد اور اتفاق نہیں کرتے اور کافر لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کی پھوٹ اور اشتراک کے سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حکومت کر رہے امر کتاب اور رسول نا بلین کا مین تم تو کتاب اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کر بیان کرتا ہے تم تو کثیر اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے کتاب مبین یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے یہ حکومت کے حق توڑنے اور حق سے موڑنے کا ذکر کرنے کے بعد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہودیوں نے بھی آہد چکنی کی نہ نے بھی آہد چکنی کی اب تم دونوں کو یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی داغت ہے کہ وہ لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اس آئٹ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو فطے بیان کی ایک صفت یہ کہ بہت سے احکام جو اللہ نے تورات انجیل میں ناظر کیے تھے اور یہ انہیں چھپاتے تھے یہودی اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احکامات بیان کرتے ہیں جیسے رجب کی آیت اسی طرح ہفتے کے دن والوں کا واقعہ اللہ نے مسئلہ پکڑنے سے منع کیا تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افاعت سے متعلق جو آیات تھی جی وہ چھپاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے دائے کیا تو یہود ان تمام باتوں کو چھپایا کرتے تھے اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے انہیں کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دین برد اور عورت کو لایا گیا اور ان سے دینا بھی اب یہودی ہودی سے پوچھا یہ ہودی اسے بتا دو تو رات میں کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ تیرے کو سیاح کر دیا جائے اور غدے پر انہیں گشت کروایا جائے منہ کالا کر کے پھرایا جائے یہ سزا عبداللہ بن سلام ربیع ہوتا انہوں نے کہا کہ ان کی علماء کو آپ دو رات نویش بلاجیے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 تمہارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین نور روشنی اور واضح کتاب نور سے قرآن اللہ کی کتاب ہی ہے الگ چیز نہیں ہے نور یعنی کتاب مبین اس واؤ کو کہتے ہیں واؤ تفصیلیا واؤ تفصیلیا کہ پچھلے جملے کی تفصیل اگلے جملے میں پچھلے لفظ کی وضاحت اگلے لفظ میں اور پھر جس کی وضاحت اگلی آئس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے <سلام> اللہ اس نور اور کتاب مبین کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اب اگر نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے بھی <سلام> <سلام> اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے لیکن دو کا لفظ نہیں بولا ہاں بلکہ بھی ہی کہا ہے <سلام> اس ایک نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے منی تبا رضوانہ اس کو جو اللہ کی رضامندی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں پھر اسی طرح سے پرانے مجید کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نور قرار دیا ہے مثلا اللہ تعالیٰ کرماتینہ کامانو بھی وہ اجا وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لے آئے اور اسے اروت دی ان کی مدد کی اور اور انہوں نے پیروی کی کس کی النور ان ضلع میں جو نور اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس نبی پر ایمان لائے اس کی مدد کی اس کو تقریبت دی اور اس نور پر ایمان لائے جو نور اس کے ساتھ نازر کیا گیا ہے مرشو. یعنی کہ اللہ کی نازر کردہ کتاب یہ نور ہے مرشو. اسی طرح اللہ تعالی فرماتے کے سور تعابل میں فامین بلہ ہی و رسولی ہی و اللہ بھی اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان ایمانا جو ہم نے نازل کیا ہے تینوں چیزیں الگ الگ وہ کیا ہے قرآن مجیب اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت نشا میں آپ پڑھ چکے ہیں یا الناس ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے وہ انورا اور ہم نے واضح نور تمہاری طرف نازل کیا ہے مغروض نے کیا کیا کیا ہے ناظر کیا ہے تو یہ اور اس طرح کی دیگر کئی ای ایک دلیلے ہیں جو اس بات پر واضح طور پر درازت کرتی ہیں کہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وہی کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دینا ان اس آئس کی وجہ سے درست نہیں